اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربان مقرر فرمائی کے اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازوں والوں کو